السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفہ نبی بعد اما بعد فاعوذ امباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج الرمرۃ اللّہ اور تم پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا ہے حج اور عمرے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو پھر اپنے حج اور عمرے کو درمیان میں نہیں چھوڑنا اسے اللہ کے لیے پورا کرنا ہے مکمل کرنا ہے لیکن اگر حج اور عمرہ پورا کرنے کے دوران کوئی رکاوٹ آ جائے جیسا کہ دشمن روک لیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ وہ انسان اب آگے نہیں جا سکتا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کی غرض سے اپنے صحابہ کے ساتھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین مکہ نے روک لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کی جگہ پہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کیا اپنے سر منڈوا لیا اور حلال ہو گئے تو اگر کسی کو دشمن روک لے وہ بھی اسی طرح کرے گا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو دشمن نے تو نہیں روکا اس کے اس پر کوئی ایسی بیماری نازل ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنا حج اپنا عمرہ پورا نہیں کر سکتا مثال کے طور پہ کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا لنگڑا ہو گیا تو جہاں اس پہ بیماری آئے گی وہیں پہ وہ حلال ہو جائے گا اور آئندہ سال اگلے سال وہ حج کرے گا اور ایک بات اس آیت میں اللہ رب العزت نے اور بھی کہی فرمایا کہ فمن کان امن کو او اوب ہی عدم میں رواسی ہی ففی دیا ان کہ تم نے حج کے دوران اپنے سر کے بال نہیں منڈوانے جب تک قربانی نہ ہو جائے اور اگر کسی کو تکلیف ہے کوئی بیمار ہے کسی کو سر میں کوئی تکلیف ہے کہ بال منڈوائے بغیر گزارا نہیں تو پھر وہ حج کے دوران اپنے بال قربانی سے پہلے مڈوا سکتا ہے لیکن اس کا ایک فدیہ ہوگا یا تو وہ روزے رکھے گا یا صدقہ خیرات کرے گا یا قربانی دے گا صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں حضرت کعب کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا یہی آیت جو ہماری ہے وہ عطیم الحد و تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے جوئیں میرے منہ پر چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا میں نہیں خیال کرتا تھا کہ تمہاری حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ ایک بکری ہی ذبح کر ڈالو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب بندہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنا سر منڈوا دو اور تین روزے رکھ لینا یا چھ مسکینوں کو آدھا آدھا سا تقریباً سوا کلو اناج دے دینا یہ فدیہ ہے اس کا جو حالت حج میں قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوا لے اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے سارت میں فرمائی کہ فمن تمت تاب العمرتیحجی جس نے فائدہ اٹھا لیا عمرے کے ساتھ حج کے احرام تک تو وہ قربانی کریں حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد یا حج مفرد حج تمت حج کر کوئی بھی حج آپ کر سکتی ہیں حج افراد صرف اکیلا حج کرنا احرام باندھا اس احرام میں صرف حج کرنا حج کران احرام باندھا اسی احرام میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا حج تمتو کہ انسان نے پہلے احرام باندھا تھا عمرہ کیا پھر اس کے بعد احرام باندھا حج کے لیے الگ تو جو کوئی حج تمتو کرے عمرے کے ساتھ حج کے احرام تک فائدہ اٹھائے تو اسے قربانی کرنی چاہیے اگر اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے تو پھر وہ دس روزے رکھے گا تین روزے تو حج کے دنوں میں ہی رکھے گا اور سات روزے وہ تب رکھے گا جب اپنے گھر واپس آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج تمتو اس انسان کے لیے جائز ہے جو مسجد حرام کا رہنے والا نہیں اس بات پہ علماء کا اجماع ہے کہ مکہ میں رہنے والے حج تمتو نہیں کر سکتے عائد کا ترجمہ سنیے اللہ فرماتے ہیں و اور تم پورا کرو الحجہ حج کو ولا عمرتا اور عمرہ کو لاہ اللہ کے لیے فعن پھر اگر وہ تم تم روک دیے جاؤ فما تو جو بھی تیس, تیس سارا میسر ہو من الحدی قربانی سے اگر تمہیں روک دیا گیا ہے تو جو بھی تمہیں قربانی میسر ہے وہ کرو ولا تہ اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ یب لوگا پہنچ جائے ہادیو قربانی محل لہو اپنے حلال ہونے کی جگہ پر یعنی کہ قربانی اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں پہ اس کی قربانی دینی ہے اسے ذبح کرنا ہے فمن پس جو شخص کانا ہے من کم تم میں سے مریض بیمار او بھی یا اس کو ازن کوئی تکلیف مر راسی ہی اس کے سر میں ففد تو فدیہ دینا ہے من سیام ان روزوں سے یعنی تین روزے رکھنے ہیں او سادہ کا یا چھ مسکینوں کو آدھا آدھا سا کھانا کھلانا ہے او نسخین یا پھر قربانی دینا ہے کوئی بھی انسان کام کر سکتا ہے ان میں سے فعیدہ پھر جب امن تم تم امن میں ہو جاؤ فمن تو جس نے تمتآ فائدہ اٹھا لیا بالعمرتی عمرے کے ساتھ ال الحج جی حج تک فمستی سرا تو جو میسر ہو اسے من الحد ہی قربانی یعنی جو بھی اسے قربانی میسر ہے وہ کرے فملم الم یجد پھر جو شخص نہ پائے پھنسے تو روزے رکھنے ہیں سلا ساتی ایام تین دن کے تین دن کے روزے کب رکھنے ہیں فی الحج حج میں حج کے دنوں میں رکھنے ہیں وصباتن اور سات روزے رکھنے ہیں اذا جب رجا تم تم جب تم واپس آ جاؤ حج پورا ہو جائے تب رکھنے ہیں تل کا یہ عشارتن دس ہیں پورے تین اور ساتھ یہ دس پورے روزے رکھنے ہیں ضالع کا یہ حکم لی من اس شخص کے لیے ہے لم یکن جو نہیں ہے اہلہ اس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام پاس رہنے والے مسجد حرام کے وطق اللہ اور تم ڈرو اللہ سے والم اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب شدید بہت سخت ہے عقاب سزا دینے والا صدق اللہ العزم.